مجھ میں کا چور والا پنکھا بدلنے کے وہ لوگ کیا تھا بدل دیا وہ دیکھا جو نئے پنکھے آئے ہیں اس جو چوروں کے بغیر والا ہے جو ایسا ہونا اس کو لگائیں اس کے بعد باہر محمد نسلی رسول ال کریم سب کی ساری کتابوں میں اور اسلح نفس میں خاص طور سے اس بات میں بیان کیا ہے کہ ساری کوششوں کا آخری نظریہ اور گائک کیا چیزیں گی ڈاکٹر سارے صاحب صاحب صاحب آپ بتائیں گے آپ خیر صاحب بتائیں گے کیا خان اور یہ <تص> <gives ا climat> صرف <kart> <جالس> <Boulderımız> بد کو سورت سی جی انگریزی میں ترجمہ کیا تھا نف کا اس کا مضمون حاضر ہے نسبت کا یہ حصول بات ہے آپ کی سب باتیں ٹھیک ہے لیکن تصور کی ٹیکنیکل بات جو ہے وہ نسبت کا حصول ہے خبر ہے ٹھیک ہوئی وہ ٹیکنیکل خبر ہر ایک آدمی اپنے فن میں کہتا ہے کہ بات اس کے فن کے فنی انداز کے مطابق ہمارا جو تصور کا فن ہے اس کی فنی بات یہ کہ اس کا رائے آخری نسبت کا اصول ہے رائے آخری نسبت کا اصول ہے ہمارے ڈاکٹر سیار صاحب اس کے اشنگر کے علاقے کے خوبصورت گاؤں کے رہنے والے ہیں دوابے کے گاؤں کے رہنے والے ہیں کہ ان کیا گاؤں نیا سیب گڑے شرح گاؤں جو ہے اس سے کیا رام ہے گاؤں سے گاجر ڈیرے میں ایک بڑے عالم ہے شیخ الحدیث ہیں اور اس میں ہیں مدرسے میں اور کہتے ہیں میں نے مولانا مدن لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھ گئے میں نے کہا کہ ان سے پوچھتا کہ وہ نسبت کیسے کہتے ہیں اس کا جواب دیں کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ یہ لوگ بیٹھ سمجھتے ہیں صرف ہاتھ سے ہاتھ جوڑنے باقی تربیت حاصل کرنا وہ کرتے ہی نہیں ہیں اور تصروف جو, جو فتح تصروف ہے یہ قرآن و حدیث کے اندر ایک خامز راز ہے جو اس کو کرنے والے جو, جو اس کو نہ کیا ہوا ہو وہ خاص مفتی کے بل عزیز کیوں نہ ان کی رسائی نہیں ہوتی وہاں رامد کہتے ہیں گیڑا ڈاکٹر صاحب جبھر لال دے قرآن عزیز کی قرآن عزیز سے تو کوئی چیز باہر آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے اوثے آپ اوثے نا. ایسے آ رہی ہے ایک تو آپ کو مناسبت نہیں ہے سلسلے سے ادھر آؤ اور آپ آخر میں تو آپ نہیں سمجھنا وہاں سے اس طرح کرتے کوئی بات جو خوران عظیم سے باہر ہے وہ تو ادھی آئے ہی نہیں ہے ہمارے بزرگ گزرے ہیں اور بعد دوہرا ذکر دوہراد بعد اشار پڑا دینے ان پر شادی ہو جاتا <سلام> تھا بعض وہ بات ہے جو آدمی کے بس سے باہر ہو جائیں تو اس شادی معلوم ہے کچھ بہت بڑے عالم تھے انہوں نے اور ان کے کچھ مریض ان سے ملے تو انہوں نے ایسے تبد کے طور پر کہا کہ اپنے ناشتے والے فیس سے میرا سلام کہنا فیس سے سلام کے نا تو کیا نکا جی فلاح صاحب ملے تھے اور میں کہا تھا کہ آپ ناچتے والے تین سے ہمارا فلاح کے نا نے کہا وعلیکم السلام ناچتے بھی نہ چاہتے جہاں پر وہ عالم تفریح کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعلی رضی اللہ تر کو کسی بالکنی میں یا کسی بادشاہ کی طرف سے ہے کوئی آیا ہوا تھا مالغ غنی اس میں بہت قیمتی جبا تھا تو حضور صلی اللہ حسن نے حضرت رضی اللہ عالم کو عطا فرمایا انہوں نے جب لیا انہوں نے اس کو لیا اپنی ان کو خوشی ہوئی کہ خوشی کے مارے انہوں نے ایڑی زمین فرمائی پہلے ہی کہتے ہیں کہ اللہ کا شہر اتنے بڑی شخصیت ہیں جی کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکے خوشی میں نہ ایڈ کی انہوں نے ماری ہے تو ہم تو بہت بہادور لوگ ہیں جی؟ ہم پر حال تاری ہو جائے قابو میں نہیں رہتا تو وائرل ایسے ہی ہے تو ویسے بات نے بات کہ تھی کہ ساری باتوں کو قرآن حدیث سے ثابت کیا ہوا ہے کتابیں بہت گہری ہیں عام لوگوں کی تو ان کے نام بھی معلومات بھی نہیں ہے ڈاکٹر فیاض صاحب اسمجان صاحب کے ساتھ آپ گئے تھے دو آدمی جو بجے ہیں وہ ہماری جو باڑوں میں خانقاہ ہے اس اجتماع کے لیے تارک صاحب آپ کے ساتھ گئے تھے نا آپ اجتاب اور ڈاکٹر تارک گئے تھے وہاں خاص طور سے جو یہ پچتیری حضرات تھے یہ ہمارے وہاں کے جاری جگہ پر افراد کرتے تھے ہمارا خیال تھا کہ دو تین ایسے اجتماع ہم کر لیں وہاں پر جس میں جو بند کے ایسے نام ایسے لوگ جن کی بہت شہرت ہو ان کو لے کر جائیں اور وہاں اس بار کی تعید میں بیان کر لیں تو اس میں جان صاحب سے میں نے تقریر لکھوائی تھی سارے نفر پر دوسرے ایک ہمارے مدرسے کے شیخ العدیز سے تو ہمیں معلومات نہیں تم نے کہا نہیں بلائے مہمان فضل الدین کو بلایا ایک سال کے جن میں یہ جاتی ہوئی آپ سے بات ہوئی تھی کہ آتے ہوئے بات سنی تھی واپسی میں ہوئی واپسی میں آپ نے ان کو کہاں تک پایا تھا پھر نہیں پہنچایا تھا اچھا وہاں ذکر کے خلاف بول گئے بڑے خفا ہوئے ایک شکر ہے کہ آپ کے خرچے پر میں نہیں لایا تھا ایئر کنڈیشن گاڑی وغیرہ کے سب کا بندوبست خود ہی بہنے کیا تھا جانے کے لیے واپسی پر انہوں نے کہا کہ ذکر جاری کے بارے میں تو مولانا زخریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب خزائے ذکر میں لکھی ہوئی ہیں سننے کا میری معلومات بنی ہے کہ مجھے میں نے کہا بخار مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو امیر اور ممین نے حدیث میں ہوتا ہے پہلے طالب علم ہوتا ہے حدیث کا جو دورہ کرتا ہے کتابوں کا جو مشکل شریف اور, اور باقی کتابیں پڑھاتا ہے پھر اور جب ترقی کرتا ہے تو پھر وہ شیخ الحدیث بنتا ہے جو بخاری شریف پڑھاتا ہے ان کا شیخ الحدیث فل پروفیسر کے رینک کا ہوتا ہے جو پندرہ بیس سال عدیز کے پڑھانے کے بعد بخاری شریف کی تعلیم پر پہنچتا ہے شیخ الحدیث ہوتا ہے پھر اس کے بعد حافظ الحدیث ہوتا ہے مولانا عبداللہ خاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عرصہ دلوری صاحب رحمۃ اللہ یہ ہاف از الحدیث اور پھر جو ہے تو امیر المومنی خلادیث ہوتا ہے امیر المومنی رحمۃ اللہ, اللہ گزرے ہیں اور ان کے بعد پھر کسی کو امیر المومنین فلحدیث نہیں کہا گیا خلون کو نہیں کہا گیا اگر کو نہیں کہا گیا لیکن جو حالات ملا زخری صاحب رحمۃ اللہ کے ہوتا ہے کہ یہ امیر تھے باقی خطب ارشاد اور گنگوئی گزرے ہیں ارے نانوی اور گنگوئی ارے مولانحمۃ اللہ مودی تو محمد اللہ علیہ مولان مدی نحمد اللہ یہ سارے خود بے ارساد گزرے ہیں اور سب طویل عرصہ خطبے ارشاد مولانا نویل صاحب گزرے ہیں یہ بارہ سال خوب خطب رہے ہیں خطبے ارشاد چار ہوتے ہیں اور ان چار میں فریک بڑا ہوتا ہے بازار بارہ سال ہو رہے اب آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے جی سمجھ نہیں آ رہی ہیں ہمارے پاس بنی ہے کچھ عرصہ آپ آئیں گے جائیں گے پھر سمجھنا شروع ہوگا جی آج ایک دن میں سمجھ, سمجھ, دن سمجھ, دن سمجھ رہا یہ موٹروں کے مستری کے بعد جو آدمی جاتا ہے بات نا پہلے اس سے صفائی کراتے ہیں کچھ دن پہلے پھر جب اس مجبور ہو جاتے کہتے ہیں کھلانا پیسے جی؟ اس کے جو اوزار ہوتے ہیں ان کے دس نام ہوتے, اس ہوتے ہیں اس بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے اس پر لگے ہوئے ہوتے ہیں کچھ دنوں میں صفائی کرتے کرتے اب ان کے نام سیکھتا ہے تو پھر وہ ڈیوٹی کرتا ہے جی؟ پھر کرتے کرتے پھر جو ہے تو پھر ایک ایک اس کے انجن کی چیزوں کا نام سنتا رہتا ہے پھر سیکھتے ہیں آٹے پٹے ڈال دیا جی اور فلاں یہ ہے فلے یہ ہے تو جی تو کرتے کرتے جب وہ آٹھ دس سال کے بعد ہوتا ہے تو اس دس سال کو اپنے احساس ہوتا ہے کہ آپ سارے انجن کو میں سمجھ گیا ہوں صرف پر توڑ درد سے بھاگنے کے لیے لوگوں کی طرف سے کھلا اسٹائل سی لیں گے آپ کو سلا دیا آپ کے دل خوش ہو جائے کیا بات کہہ رہے ہیں تو میں نے سکھا کہ بخود یہ سات اقدام جو ہوتے ہیں جو, جو کتاب ان کی ذمہ ہوتی ہے اس کی تیاری کر کے پڑھاتے ہیں ان کا وسیع علم نہیں ہوتا ہے جو آپ نے مونا زلی صاحب رحمۃ اللہ کی کتابیں پڑھا ہوا ہے آپ سب سب سے سب کو میں رکھیں گے ان کی معلومات میں وہ باتیں ہوں گی آج کوئی مولوی صاحب ہیں کہ نہیں ہے ہے کوئی کہ نہیں ہے آج کوئی بھی نہیں شکر یہ چھ کتابیں تو صرف ٹیکس بک ہیں نمائندہ مجھے یاد ہے میں سنتراتر میں پریکٹس کیا کرتا تھا انجینئرنگ یونیورسٹی کا ایک لیکچر ہو رہا تھا جانی عالم اس کا نام تھا بعد میں پی کا ٹیم چلا گیا ہے آپ اس کا دماغ امریکہ کی خدمت کر رہا میرا دوست ہے آج یہ دیندار تھا لیکن پتلونی دیندار تھا جو صحیح ہے تو میرا کلینک کو تھا میرے کلینک کے پاس گھر تھا جاواس لیٹ ہے میرا کلینک تھا ایک دن آیا اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بیٹھ تو جی باقی ہو گیا میں نے کہا کیا باقی ہو گیا اس جگہ میں کھڑے تو میں پہن دوں نا میں نے کہا مجھے پتا میں کھڑے پیشاب کر رہا تھا کہ میں چکرا کر گرا ہوں میں کہہ رہا میں تو بیٹا تھا حفرت یہ ڈیوڈسن کے میں نے پڑھی ہوئی ہے اس نے بعض بات نہیں آئی ہوئی میرا ایک جاگر تھا جو ایس ایس سی میں گولڈ میڈلس تھا بہت قابل بہت محنت کی اسے میں نے کہا سلادی جی ایک آدمی آیا ہے اس کو کھڑے پیشاب ہوتے ہوئے تھر ٹکرا کر گرا ہے پیس کا کہیں سوالا ڈھونڈو تو گیا جو نیا ایڈیشن اس سال آیا ہوا تھا پرائز ٹیکسٹ بک آف میڈیسن تو تھا ایک کتاب کا سیدھا تھا بڑا من تھا وہ کیا اس نے کتاب نکالی اس میں اس کا جو تو مسانے پر جو بادشاہ نکالا تھا میکچوریشن سنکوپی میکچوریشن سنکوپیش پیشاب میں جوش پشا ہو کر گرنا تو اس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ کھڑے ہو کر جب آدمی پیشاب کر رہا ہوتا ہے تو بعض آدمی کے افساس میں اتنی قوت نہیں ہوتی ہے کہ اس کے کھڑے ہونے کے عمل کو بھی کنٹرول کریں اور پیشاب کے عمل کو بھی کنٹرول کریں یہاں سسٹم کا ہے ہے پرابلم تو ان کو چکرا کر گرنے کی تکلیف ہو سکتی ہے اور وہ کتاب میڈیکل میڈیسن میں تھی تو وبا کی میڈیسن ہے میں اس کتاب کے لیے اتنے مطالعے کی ضرورت تھی اور سنالے کی ضرورت تھی جو باوجود میڈیکل کالج کے ٹکر ہونے کے اور اسی طرح پڑھنے لگے بچے میرے پاس نہیں تھا اب ہو گئی ضرور نہیں گھر کسی کو وہ بات کا کہہ رہے تھے کہ اچانک یہ بات نہیں کیا تھی نہ یہ سوری بات رنجان صاحب کہاں سے یاد آئے تھے آپ ذکر جیری کے ضروری نہیں کہ معلومات ساری ہوں دوسرے تو دوسرے دس سال جو ہے تو علی شاہ صاحب کو لے کر گئے تو ان کا تصور کا رابطہ اچھا ہے انہوں نے پھر مسئلے کو بازی بیان کیا پچیسے سال جہاں میں شرفیہ کے مفتی صاحب کو لے کر گئے مفتی عبداللہ عزاللہ جان صاحب کو انہوں نے پھر جو ہے تو اس کو خوب واضح بیان کیا کیونکہ انہیں سبندیا گرے لکھ ہے خود اور پھر انہوں نے ذکر بھی کروایا جا رہی ہے پھر وہاں کے سارے جو متردین چاہے صحیح نام نہاد بندی ہو جاتے ہیں سب کے برے ٹوٹے پھر اللہ کے فضر سے دے خبروں کو دے رہا ہوم ہوم والا ہوم ہوم والی بات کریں یا نہ کریں نہ کریں کہ کیا مضمون کیا بیان کر رہے تھے <ساعت> وہ گیا اور کیا بات اسے تھوڑا سا آئیے ہے بہت تکنیکل ہے نا وہ آپ کے میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ والا کتاب کا وہ کہہ رہے تھے کہ عام آدمیوں کو کتابوں کا نام تک پتہ چلتا ہے میں نے کہا کہ کبھی دیکھی ہے کیا تو دیکھی بھی نہیں ہے یہ پڑھی تو الگ بات ہے کھلا بات <laughs> بھی نہیں تو اکثری بات ہے کہ ایم ایس سی تو کیا کہتے صاحب آپ لوگ کرا دیتے ہیں پی ایچ ڈی کے لیے پھر کہاں کہاں سے نلواتے آدمی اس کا بھی ایک واقعہ آپ کو سنا دیں ہماری یونیورسٹی کا ایک قابل پی ایچ ڈی اسلامیات میں امریکہ میں میرا ہسٹ میں واڑ بڑھا ہوا ہے اس کا نام کیا ہے جی ڈاکٹر شفیق یہاں آیا ہوا تھا تو اس کو ساتھ ہی آپ اسے گپ شپ لگا کے اس کو تانے وغیرہ دیے کہ امریکہ میں کر رہا ہے یہ وہ ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئے امریکہ پی ایچ میں نے ایک مجبوری سے کی ہے انہوں نے کہا کہ میں وہاں جو پیچ کر رہا تھا تو اس کے لیے اس پی ایچ کے مقابلے کے لیے مجھے فلاں کتاب کی ضرورت تھی جو کہ ہندوستان کی کسی لائبریری میں تھی اور دو ہفتوں دو ہفتوں میں میری یہ کتاب وہاں سے منگائی گئی اور کہتے ہیں اس نے کہا کہ جب میرا مکالا مکمل ہوا تو میں نے پروفیسر سے کہا یہ مقالہ مجھے ہٹا کر اس نے کہا یہ میں آپ کو نہیں دے سکتا یہ ہم نے اپنے فوج فیچر کی امریکہ کی دنیا اسلام کے بارے پالیسیوں کے لیے ریسرچ کرائی یہ اس میں استعمال میں اس کو بھول گیا کہ برفدار آیا تھا اس دن اس نے مجھے کہا کہ میں امریکہ جا رہا ہوں میری ماں انہیں اسلامیات میں نے کہا ٹاپک آپ کا کیا ہے اس نے کہا سیرت سیکھے تھے شہید میں نے کہا کہ اب سیرت سیکھی میں شہید ہے اپنے لیے افغانستان کی اور ایران کے اس کے راج کے مجاہدین کے لیے یہ اپنے لیے راز نکالیں اور اس آدمی کے ذریعے کام اس کے لیے یہ کریں وہ اتنی گہری اس کے لیے تحقیق کرنی ہوتی ہے نا جی اقبال یادو جی بھی آپ کو سنا دیں علامہ اقبال بیمار تھے تو باتیں بھی نہیں کر سکتا سکتے لوگ ملنے کے لیے آتے تھے ان کے بعد ملتے تھے دیکھ لیتے تھے کوئی بات کر لے کر لے سکتے ایک آئے آدمی تو نکاٮٔی انجینئر ہے جی برفزار میں ترکیہ کے ایک لائبریری میں گیا ہوں وہاں ایک کتاب تھی جس میں ایڈوی ایٹمی کے بارے میں لکھا ہوا ہے اگر تو چلا جائے وہاں پر اس کتاب کو لے لے اس پر کام کر لے تو, تو اس میں ایڈوی تو بہت عجیب سی ہوگی یہ تو سیما نا کاساکی کے بم کب پھٹے ہیں انتالیس میں جی کسی کو یاد ایٹم ہے تو بم کم بنے ہیں جی کسی کو نہیں پتہ یاد کسی سے نہیں ہے یہ تو ہمارا جنرل گانے ہے ہاں جی سن انتالیس میں کس منایا بنایا اور کسی کو یاد ہے جی بولے ہاں جی انتالیس نے بنایا نا الحمد کی فاص میں چھتیس میں ہے سی واقعہ پینتیس چھتیس ہو سکتا ہے جبکہ جبکہ یہ چیز وجود میں نہیں آئی ان کو بس بتایا کہ تو وہاں چلا جائے اور اس کتاب سے استفادہ کر لے اور اس پر تو اس کام کر لے تو تو بڑا فائدہ ہے ایک وہ بےچارہ مزدگری پورا کر کے آیا تھا اس نے کہا جی میرے لیے کوئی سفارش کرا دے کہ میری کہیں نوکری ہو جائے وہ صرف نوکری کی تلاش بندہ بند رکھیں اللہ تو اس کی کی پر تھا اس وقت میں تیری لائبریری میں یہ کتاب موجود تھی تیرے بات کو یاد بھی نہیں تھا کہ وعدہ کر کے کام کر لیتا صاحب رحمۃ اللہ کا بہت علاوہ روحانیت کے صاحب زیادہ ہی بہت گہرا اسی کا انہوں نے اپنے ایک بیان فرمایا تھا کہ ابن نے ابن شاہد الدسی نے اسپین کا کوئی آپ کی اپنی تعریف میں لکھا ہے کہ آپ نے ایسے پر بنائے ہیں کہ ہم پچاس گز یا کتنی گز تک اڑے ہیں کیویلبل رائٹ اور رائٹ سے پہلے تیرے پاس آواز اوڑنے کے نظریے موجود تھے اللہ یہ علادہ مضمون ہے اس کے پھر چلے گیا ہمارا مطلب مضبوط رہ جائے گا اس کو بیان کرنے کا ارادہ کیا تھا اصول جو اصول نسبت ہے ہاں سے میں نے میں نے کہا کہ شیخ الزیز صاحب سے پوچھنا نسبت کیسے کہتے ہیں اس نے پھر سوال کیا اس نے کہا شیفل عزیز صاحب دیر زور والوں کو جواب بننا ہونا شروع تو جس آدمی کو جو حاصل ہوگی اس کو بیان کر سکتا ہے آسل نہ ہو تو کیسے بیان کر سکتے ہیں بات نہیں کہ احتیاط کا بغیر رسول کے بیان نہیں ہو سکتا تو بیان نہیں ہو سکتا لگتا کوئی وجہ لطیفہ یاد آیا تو یاد آیا ذیل سے بھول جاتا ہے نسبت کہتے ہیں باطن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذات عزم جلال کے ساتھ وہ اعتماد یقین محبت کا تعلق کہ جس کے بعد آدمی اس کا ہو گیا اور اس کے علاوہ سب اس سے رہ گیا تو چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا پہلے میں سب کرتاف صاحب پڑا کرتے تھے کیونکہ تمہاری عمر ایسی ہے کہ جو چالیس سال کے بعد سر جو یاد تو پڑتا ہے خرچ آپ سے میں نہیں آتا اس کو بول سکتی پیار نہ کرنا یہ دل کہتا رہا کہنے دیا چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے تو یہ چیز محبت ہوتی ہے چن لیا کرنا یہ دل کہتا رہا کہنے دیا سن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں آ ایک تعلق ہوتا ہے جس نے رضاء اللہ ایک نے ایک رضا اللہ کہا تھا دوسروں نے کیا بولا تھا جی اسلاہ نف بولا تھا کس نے کیا بولا تھا ہاں جی قبولیت بولا تھا آجی. اور کس نے کیا بولا تھا رضا اللہ بولا تھا قبولیت بولا تھا اسلائی نفص بولا تھا ہاں جی اور نسبت کے پیٹے میں ساری چیزیں اندر آ جاتی ہیں اور کے نوٹ میں پانچ دس ایک, ایک, ایک پانچ دس پچاس سب آ جاتے ہیں ان اس کے پیٹے میں ساری چیزیں تم آ جاتی ہیں تو اس بت وہ تعلق کمان اللہ یہ جو شروع میں نسبت آدمی پڑھاتی ہے چھاتی ہے نا تو بعض اوقات آدمی کو اس وبا خطرنے کا خطرہ ہوتا ہے بعض اوقات آدمی کے نش نشہ سے کاری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے آدمی پر اور ماقین کاملین جو ہیں تو وہ اس کو اس کی کوشش کرتے ہیں کہ مرید کو احساس ہی نہ ہو تو اس کی نسبت ہو جائے یہ سے اطلاع ہونے کا خطرہ کمی ہوگا اور دوسرا ہے کہ اس کو بات حاصل ہو جائے گی ساتھ ہی ایلامت کی کیا ہوتی ہے کیا کیا الامت ڈاکٹر سیاح صاحب کئی دفعہ بولی الامتن میں نے تو ما سر سروزہ کے بھی اور داس روزہ مرجن گڑائی کے بعد اور سما دیا کر شیو ہو گیا اصل مریضوں پھنسے گھر کوئی بات محنت کر دیا کوئی ساتھی بتایا جی نظر علامات کو بھر سابر بولی جی کوئی ساتھی بولا جی میرے بھائی پھر یہ بات ترجیح ہے جب اللہ کا خیر اللہ کا اللہ کے عمر کا اور غیر اللہ کے غیر کا مفاد آتا ہے بہت بات آتی ہے تو اس کو ترجیح کی توفیق ہوتی ہے بیر اللہ پر اللہ کو ترجیح کی توفیق اس کو ہوتی ہے جب مفاد آتا ہے تو اپنے مفاد کی طرح دوسرے کا مفاد اس کو عزیز ہوتا ہے اس کو خوف ہوتا ہے کہ میں اپنے مفاد کے لیے دوسرے کے مفاد کو نقصان نہ پہنچا دوں اس کو ترجیح دیتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے اس کی دوسرے کے مفاد کرنے مفاد پر ترجیح دیتا ہے یا کم از کم اس کے مفاد کرنے مفاد کی طرف سمجھتا ہے مگر یہ کاروباری اور سودا کرتے ہیں دس بار سوچنا پڑتا ہے صرف اپنے مفاد کو سوچتا ہے تو دوسرے کے کوئی سوچتا ہے کب نسبت ہوتی ہے جمتی ہے کائم رہتی ہے اس وزرت سے خطا ہو جائے تو ٹوٹ جاتی ہے بار بار سوچنا ہوتا ہے صرف اپنے فائدے کا بھی سوچتا ہوں یا دوسرے کے فائدے کا بھی سوچتا ہوں اور یہ حال جو ہے یہ بعض اوقات عالم کو نہیں ہوگا آمین کا ہوگا بادم کا یہ حال عالم کا نہیں ہوگا जाए گاؤ جائے گا عالم کا ہو جائے تو نورن راضر ہو جاتا ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے آمین گاؤ جاتا ہے کیونکہ یہ دل کی صفائی ہے دل کا حال ہے دل کی کیفیت ہے دل کا مقام ہے پچھلے دور میں اللہ, رحمت اللہ علیہ یہ نسبندیہ نسبت میں بہت مجھے مقام کی شخصیت گزرے ہیں شیخ احمد شرمی رحمۃ اللہ علیہ اگر مجر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کوئی شخصیت اگر سز نقبندی میں آئی ہے تو شہد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت اونچے مقام پر دور میں دوسرے بزرگ نسبندیات سلزے میں مگر جان جناان رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں اور ماہرین فروغ کہتے ہیں کہ اگر مدر جان جناار رحمۃ اللہ کی نسبت شاہ اللہ رحمۃ اللہ سے زیادہ کرنے کی تو برابر تھی نہیں کہتے ہیں ان سے زیادہ تھی کے برابر تھی یہ ایک عالم گزرے ہیں قاضی سنا پانی پتی رحمۃ اللہ ایک قاضی صلی اللہ مطلب سبھی گزرے ہیں یہ اہل حدیث کے عالم ہیں Okay. بہت گزرے اچھے آدمی قاضی سنولہ مرفری صاحب بھی جو الحیز کے عالم ہیں یہ بھی اچھے آدمی گر رہے ہیں اللہ کے تعلق والے بندے ہیں اللہ کے تعلق والے جو الحیز ہوتے ہیں ان کی عادتیں یہ نہیں ہوتی ہیں کہ اماموں کے پیچھے باتیں کر رہے ہوں اور اپنے آپ کو ٹھیک کر کے باقیوں میں غلط کہہ رہے ہوں ان ہاتھوں سے وہ فارغ ہوتے ہیں اور قاضی جو کاضی سنول پانی پتی رحمتہ اللہ علیہ ہیں یہ اونچے پائے کا عالم اور اونچے پائے کے سوپی ہیں تفصیری مضری ان کی تفسیر ہے تفسیر مضری والا عالم جو ہے یہ عزیب. کیا ہے جان جناد اللہ سے بیچ میں اتنے پائی کی تفسیر ہے تفسیر مال فرقران میں بہت حوالے ہیں تفسیر مضری کے لیکن بھی ہے علمی ہے جب تک آدمی کو پختہ سورف اللہ حفق کا منتقال کے علمنا ہو تو نہیں سمجھتا اس کو اور دوسری دن کی کتاب ہے مالا بد فارسی کی ہے بس زبر سے پہلے انہوں نے سکا پر کتاب لکھی ہے ہم اس میں افغانستان میں تھے تو وہاں پر جب کندوز کندوز کا انہوں نے پار کیا تو آگے فارسی ہو گئی قطب الخبری کو پار کیا فارسی ہو گئی تب بچ تو بیان سمجھتے نہیں تھے یہ اللہ ہم کیا کریں تو میں نے ایک دعا مانگی کہ یہ اللہ بے کی ہے کہ ہمیں کوئی وزائل اعمال کا فارسی ترجمہ ملے اور دوسرا جو ہے کوئی فارسی کیسی ایسی کتابیں ملے کہ جس میں ہم کچھ آلات واقعات فارسی میں فارسی سے تھی بیان نہ کر سکتا تھا ایسی کتاب ہو جس میں کہ کچھ روحان ہو جو بیان ہمارا تو میں ایک تندوس میں ایک وہ کیا قطب فروش کے پاس تو اس نے مجھے کہا کہ, بے کتاب دے ہیں مجھے کہ شمارا کتاب بھی جو ہے کہ مولانا صاحب شمارہ کتاب دے جو ہے بیان خود ہیانسیات بیان, بیان شمات تو اس سے پھر بیان کرے گا سارے بیان بڑی تاثیر آ جائے گی تو اس نے مجھے کتاب دی مالا بدہ من فارسی کی جی مگر یہ قاضی سے نولا پانی پتی نے متلا لیے دیکھیے کہاں گزرے بزر اور کہاں ان کی کتاب ابھی بھی چل رہی ہے چادو کہ اللہ نے کہر تبرک کے لیے اس کو لے لے میں نے کہا جی ہمیں تو خدا لیا ہمارا والی چاہیے اس نے کہا کہ وہ کتاب نہیں جاننا ہے آگے گئے تو اللہ نے ہمارے بزرگوں کی کرامت ایک اٹک سے پڑے ہوئے کہ آلم گئے ہوئے تھے ان کے پاس سی پھر ان تعلیم کرتا ہوں تو ان سے بیت ہوئے ہیں کاضی مدر جان گنا ہو تو لالا سی بیٹھ ہوئے ہیں ان کے سلسلے کے اوت شریف میں دھیر کے اد شریف ہے نا اس میں ان کے خلیفہ گزرے ہیں وہ جو شیوں نے ان کو شہادت والے دن جو فائر کر کے ان کو جو شہید کیا ہے نا وہ خون آدود کپڑے بھی ان کے پاس تھے اد شریف والوں کے پاس اور ایک منہ مبارک بھی ان کے پاس ہے کب انشاءاللہ جائیں گے یہاں پر کے لیے؟ یاد رکھیں اللہ اسی صبح کو انہوں نے ایک فارسی کی غزل کہی تھی جس میں لکھا تھا کہ اس مسکین کو جو قتل کیا جا رہا ہے تو سوائے اللہ کی محبت کے کوئی اور جرم اس میں نہیں. کے شاعر جات نہیں ہے فارسی کا شہر ہے مجھے اب یاد نہیں ہے تو جس وقت شہید ہو کر گرے تو اس وقت جو شہر کہا ہے تو یہ ہے کہ بنا کردن دن خوش رسمیں بخو بخاکو خون غلطی دن خدا رحمت رحمد کنا دین آشقان پاک تین یہ بڑی اچھی قسم کی بنیاد رکھی ہے آ, خون خاک و خون میں لوٹ پوٹ ہو جانا ایسے پاک پاکستین راشکوں پر اللہ تعالی رحمت فرمائے یہ اس وقت شیر بول بنا کر دن خوش رسمیں بخاک و خون غلطی دن خدا رحمت کنا دین آشکان نے ایک ہندو ان کے ان کی مجلس بنا شروع ہندو جو بھی تھا کافی عرصہ آیا گیا تو اس نے کہا کہ حضرت صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں اور مجھے جو اپنے مشق سے اپنے اس سے یوگا سے جو بات شروع ہوئی ہے اس کے میں دیکھتا ہوں میں تو آپ کے گردا گرد پوری روشنی ہوتی ہے روشنی ہوتی ہے لیکن آپ کا دل کالا ہوتا ہے اس مسئلے کی سمجھ مجھے نہیں آئی تم نے کہا دل جو کالا ہوتا ہے دراصل آپ کو اپنے قلب کا اثر نظر آتا ہے جو کفر کی وجہ سے کالا ہے تو آپ کو اپنا کیونکہ باقی جو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن کلف آئینہ بنتا ہے المومن امرت المومن کے عزیز شریف آئی ہوئے تو مومن کا تو مومن کے لیے آئینہ ہے ہی ایسے کالب جائے تو باسی تو مجموعی آئینہ ہے یہ دل نکالے ہر جانور کا انسان ہے وہاں سب کا اس کے خاص زاوی اور اس کے ایسے کاٹے نا تو اس کے اندر ایسی تاریخ بنتی ہے کسی شاراگوں کی شاراخ کو لگائے تو یہ اللہ بنتا ہے اسی تجلی سے ساری مخلوق کی آیات باقی ہے یہی جگہ ہمارے سوچیا کا بہت عدل وجود ہے اللہ اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کو آپ کے کلب کی سیاہی نظر آتی ہے بہوجائے کفر کے اس نے کہا چلو میں کفر کو ترک کرتا ہوں پھر دیکھتا ہوں تو اس نے نیئر کی ترکی کفر کی اور پڑھ پک پڑ, پڑ, پڑ, پڑ کر آیا اور بیٹھا تو اس نے کہا واقعی آپ کا تو قلب بھی روشن ہے پھر رسمان ہو گیا تو اس نے کہا میں جس ہندو جوگی کے پاس تربیت حاصل کر رہا تھا اس نے میری تربیت کی اور مجھے اپنے اس یوگا میں بہت کمال تک پہنچایا لیکن وہ کہا کرتا تھا کہ تو سے مسلمان کی دعا اسے کہا چلو دوسرا واقعہ سر آپ کو بڑا جی سنا جو غازی احمد صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اس کا کیا نام ہے جی نہ کا اپنی دوسرا نام میں نے کہا تھا کہ ایسا مشکل نام رکھا ہے کہ لوگوں کو کشی چیز نہیں ہوتی ہے اب اسے دوسرا نام رکھا ہے میرا قبول اسلام اس کا نام رکھے میرا قبول اسلام اس ہندو سے اسلام قبول کیا ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ ہماری بستی تھی جس میں کہ ایکچولی ہندوؤں کی تھی اور تھوڑے سے مسلمان تھی. یہاں کہتے ہیں ہمارے ہندو جو تھے وہ زمینوں کے مالک تھے مسلمان غریب لوگ تھے زمینیں وغیرہ کاش کیا کرتے تھے مسلمانوں کے ہاں ان کے ہاں سال میں ایک دفعہ ایک پیر صاحب نکالا کرتے تھے پیر صاحب آئے بیٹھے ہوئے تھے اور اس سامنے سے عورتیں پانی بھرنے کے لیے گزر رہی تھی کہتے میری والدہ صاحب وہاں گزری سیر صاحب نے کہا یہ عورت کون ہے انہوں نے کہا کہ یہ عورت لانے لالا ہندو لالا کی دو ہوئے تو نے کہ کمال ہے بہ جہ ہندو کی ہے اور پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کلمہ پڑ رہا ہوں غازی احمد نے پھر لکھا ہے کہ میں جب بڑا ہوا پھر میں چھڑی جماعت تک پہنچا پھر جس وقت میں نے اسلام قبول کیا تو پھر ہمارے گاؤں کی ان عورتوں نے آ کر مجھے بتایا کہ تمہارے بارے میں اتنے سال پہلے جب تو ماں کے پیٹ میں تھے تو فلاں بزرگ نے یہ بات کہی تھی کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کلمہ پڑ رہا ہوں مدے بابا والا باقی آپ لوگوں کو پتا ہے نہیں پتا کوئی مردان سوادی کوئی مردان تخبائی والا ہو ان کو اگر پتہ ہو نہیں پتا ملا کے افواج فرق کون ہو جائے گا سلسلے کے گرد سے یہ بات سنی انہوں نے کہا کہ میں ذکر اثکار کیا ہے میں اپنے ادر صاحب سے ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے کہ مجھے محسوس ہوا نسبت کا ساتھ محسوس ہوا ہے تو انہوں نے کہا ماشاء اللہ مبارک ملتے ہی کہا انہوں پھر آیا کوئی کوتاحی ہو گئی وہ بات ظاہر ہو گئی پھر جو گیا تو انہوں نے کہا کہ کچا پودے داخ پر پہلے کچے پھل لگا کرتے ہیں وہ گر جاتے ہیں وہ اس کے ساتھ ڈنڈی کے ساتھ رہتا نہیں ہے کہتے ہی گر جاتا ہے تو پول پھلتا آتا ہے پھر وہ ساتھ لگا رہتا ہے آسان تک رہتے ہے پکتا رہتے پھر کچھ اب سارا کام کیا پھر میں گیا تو پھر نکال الحمد للہ اللہ نے فضل فرما دیا نم لا راہ کا لا